اللہ من روشمان اٹار پارے سورہ مومن کے یہ ابتدائی ہیں سورہ مومن ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں چھ رکو ایک سو اٹھارہ آیاتیں ایک ہزار آٹھ سو چالیس قلمے اور چار ہزار آٹھ سو دو حروف ہیں مومنوں مومن کی جمع ہے اور مومن کے لوگ مانا ہے اسی بات کے بارے کسی کے کہنے پر اعتماد کرنا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے تمام وادوں اور وعدوں پر احتیاط رکھنا جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ حرجبل سلاۃ وسلام انسانی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے دو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ومن ایمان و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایمان کس چیز کا نام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان و کتبی و, و, رسلہ خیرہ و شرہ من تعالی الموت ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کے ذات پر ایمان رکھو عقیدہ رکھو اللہ کے رسولوں پر اللہ کے رسولوں کو پر اللہ کے طرف سے نازل کردہ کتابوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نازل کردہ کتابوں میں جو آخرت کے متعلق عقیدے ہیں جہنم اور جنت کا ان پر ایمان رکھنا اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اور یہ کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے یہی ایمان ہے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلے رقوع ہے یہ ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کی آیتوں پر مشتمل ہے مصن احمد نے حضرت فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ کی ایک رویت ہے فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی وہ نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مچھیوں کی آواز ہوتی ہے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسے ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے تازہ آئی ہوئی وحی سن سکے جب وہی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل رخ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے لگے اللہ مزد نا ولا تنقسنا و لگے نا زدنا تو ہننا و ولا و آصر ولا تحرمنا تو ولا و رن نہ و اس کے معنی ہیں کہ اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرما دے اور جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے اس سے کم نہ کر اور ہمارے عزت بڑھا دے ہمیں زلیل نہ فرمانا اور ہماری بخشش فرما ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دینا اور اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنے رضا سے راضی فرما دے اس کے بعد آفس نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیاتیں ایسے نازل ہوئی ہے کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کریں تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقوق کے ابتدائی دس آیاتوں کی تلاوت فرمائی حضرت عاش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ آپ وسلم کا اخلاق یعنی آدات وہ تھی جو قرآن میں ہے اور اس کے بعد حرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دس آیات تلاوت کر کے فرمایا کہ بس یہی اللہ کے رسول کے آدات اور یہی اللہ کے رسول کے اخلاق اسرائی مبارکہ کے ابتدائی روپوں میں اللہ تبارک نے کامیاب ہونے والوں کے صفات بیان فرمائیں اللہ کے ہاں کامیابی سے امکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے خواہش رکھنے والے اپنے اندر ایس ایسے صفات پیدا کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پد افل حلم و فلاح پا گئے کامیابی سے ہم کنار ہو گئے ایمان والے فلاح یا افلاح عربی زبان میں ایسے کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جو کامیابی سدا رہے کبھی اختتام پذیر نہ ہو اور اس کامیابی کو پانے والا بھی صدا رہے کبھی ان کامیابیوں سے ارادہ نہ ہو یقینا یہ ایک ایسی کامیابی ہے کہ جس سے بندہ دنیا میں ہمکنار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دنیا میں انسان صدا کامیابی کے پاس نہیں رہتا اور اگر صدا کامیابی کے پاس رہے تو صدا کامیابی اس کے پاس نہیں رہتی اس لیے اس فدا سے مراد آخرت کے فلاح اور آخرت کی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور ان صفات والوں کے لیے تیار رکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے آیاتوں میں بیان فرمائی ہے پہلے سے ان لوگوں کی کہ جو کامیابی سے اور فلاح سے ہم کے ہوں گے الذین یہ وہ لوگ ہیں ہم فی صلاح جو اپنے نماز میں آجزی اختیار کرنے والے ہیں خوشو کے معنی ہیں کسی کے سامنے خوف اور ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست رہنا چنانچہ حضرت نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے شعن کی تفسیر خواہ اور ساکنون سے کی ہے یعنی ڈرتے ہوئے چھپ رہنا اور آیات دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم <تصفح> یہ عالم بھی اس خواشیات میں یہ بات بھی واضح ہے کہ خواشیات کماتا ہے دب کے رہنا اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تو نہیں دیکھا زمین کی طرف جب وہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور پر سکون ہوتی ہے اسے سے کوئی پیداوار نہیں نکل رہا ہوتا تو اللہ اس پر پانی نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے وہ اس سے ابھر آتی ہے اور نرم ہو کر کے پیداوار دینا شروع کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنا اپنے نمازوں میں خوشبو اور خضو کرتے ہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الم یعنی کیا وہ وقت ایمان والوں پر نہیں پہنچا کہ جس وقت ان کے دل اللہ تبارک و بطالا کی یاد کے لیے ڈر جائیں دب جائیں اور پرسکون ہو جائیں اصل میں خوش قدم یہ ہے کہ انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پہ بھی انہیں دل اور دماغ کے طرف سے بھی یقو ہو اور ہم جہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستہ دس ہو اللہ کا احساس ہے دوسری صفت اور و اور وہ لوگ ہم آنے اللغو و جو نکمی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے لغیات یعنی فضول اور بیکار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کہیں تو ادھر سے منہ تیر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے تیسری صفت هُم اور وہ جو زکات ادا کیا کرتے ہیں یعنی ان کے آداد ہیں کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے ایسا نہیں کہ کبھی دی تو کبھی نہیں دی غالباً اسی لیے جو ادون زکات کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے لکات فائلون کی ترکیب اختیار فرمائی گویا یہ واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کا عادت مستمرہ ہے یعنی معمول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے وہ لبی نحم الفروج اور وہ لوگ یہ اپنے شرم اور عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے عائد میں شاہ فرما اللہ علیہ سوائے اپنی بیویوں کے او ما ملکت ہوں یا وہ جو ان کے ہاتھ کا مال ہے یعنی جنگ کے دورانیے میں کفاس سے قبضے میں لی جانے والی وہ خواتین کہ جن کو مسلمان حکومت وقت کے بادشاہ یا قاضی مسلمانوں میں تقسیم کر دیں مالک بنا دیں گو یا ان کا ان کے ساتھ نکاح کر لیں معام پر،, پر کوئی الزام نہیں فوان آزادی کا پھر جو کوئی ڈھونڈے ان راستوں کے علاوہ کوئی راستہ وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے یعنی اپنے منقوہ جیوی یا باندی کی سوا کوئی اور راستہ اپنے خواہش کے کی تسکین کے لیے ڈھونڈ لے وہ حلال کے حد سے آگے نکل جانے والا ہے اس آیات میں وہ تمام راستے آ جاتی ہے کہ جس سے چل کر کے انسان اپنے خواہش کا تسکین کرنا چاہتا ہو خواہش کی تسکین کے لیے یہی ہے کہ شادی کی جائے یا پھر وہی ہے کہ جو اس کے پاس شری لونگی ہو اور جو کہ اس کی بیوی کے درجے میں ہوتی ہے اس سے خواہش حقوق زوجیت ادا کی جائے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر شریعت میں کثرت کے ساتھ روزوں کے رکھنے کا حکم ہے لونڈی اور غلام کا تصور اسلام میں ہے لیکن اسلام نے اس بات کو لوگوں میں عام کی ہے کہ وہ انسانوں میں سے انسانیت کے غلامی کا تصور ہی ختم کر لیں وہ تصور کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا یا جو اسلامی نقطہ نظر سے قطع نظر کر کے لوگ اپنے ہاں غلام رکھا کرتے ہیں اور ان سے اس طرح کا بگار لیتے ہیں کہ جس طرح حیوانوں بلکہ ان سے بھی بدتر درجے کا غلام یا لونڈی اس شخص کو کہا جاتا ہے شریع نقطہ نظر میں کہ جب مسلمان حکومت کا کسی غیر مسلم حکومت کے ساتھ جنگ ہو جائے اس جنگ کے دورانے میں کچھ قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے جن میں کچھ مرد ہو اور کچھ خواتین ہو اور اس مسلمان اور اس غیر مسلم حکومت کے درمیان قیدیوں کے عادلے تبادلے کا کوئی نظم بھی نہ ہو کوئی معاہدہ بھی نہ ہو کہ بھائی قیدیوں کو ہم آزاد کریں گے اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان قیدیوں کو پیسے چھوڑ دیا جائے لیکن اگر ان کو چھوڑیں گے تو وہ دشمن کے لوگ ہیں وہ دوبارہ حملہ کریں گے نقصان پہنچائیں گے پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان سبوں کو مار دیا جائے یقیناً یہ دنیا زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ ملا کرتی ہے لہذا انسانیت کے شرف کا تقاضا یہ ہے کہ سبوں کو نہ مارا جائے سوائے ان کے جو ان میں سے باغی ہو ان کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ وہ تو ہر حال میں خطرناک ہے ان کو اپنے ہاں رکھنا بھی خطر خالی نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ان سبوں کو قید میں ڈال دیا جائے اگر ان سبوں کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال جائے گا تو یقیناً ان کی زندگی کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی مایو بات ہے اور پھر ہمیشہ ان پہ خرچ کرتے رہنا اور ان کو باندھ کر کے رکھنا ایسے ایک جگہ کے اندر جیسے حیوانوں کو رکھا جاتا ہے تو یقیناً یہ اخراجات بھی بہت بڑے ہیں اب اس کی چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھی ان میں سے جو سرکش ہے ان کو تو قتل کر دیا جائے کچھ کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے لیکن جن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو ان کو اپنے ہاں رہنے دیا جائے تو شریعت اس چوتھی صورت کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ان میں آزاد کرنے کے مستحق ہیں ان کو تو آزاد کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی آزاد کرنے والوں کے جسم کے ہر ہر عضو کو گناہوں سے آزاد فرما دے گا لیکن جن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور یہ کیونکہ غیر مسلم ہیں لہذا ان کو بھرپور موقع بھی دیا جائے اسلامی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کا اور غریب سے دیکھنے کا اور یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہے تو اب یہ جو قیدی ہے یہ مسلمانوں کے وقت کے بادشاہ یا قاضی یا امر المومنین کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اس جنگ میں حصہ لینے والے مسلمانوں میں ان کو اس طرح سے تقسیم کر لیتا ہے کہ جس ان مسلمان نے جنگ کے دورانی میں اپنے ساتھ اپنا گھوڑا بھی رکھا ہو تو اس کو دو اور جس نے صرف منف سے نفیس شرکت کی ہو اس کو ایک غلام دے دیا جائے اور پھر وہ غلام ان کے ہاں اس طرح سے نہیں رہیں گے جس طرح کے زنجیروں میں جگہ جاتا ہے بلکہ وہ اس گھر کے ایک فرق کی طرح رہیں گے گھر کے لوگوں کی ضروریات پورا کریں گے اور گھر کے لوگ ان کے تمام ضروریات اور خواہشات کو مد رکھتے ہوئے ان کا خیال کریں گے اور ان کو بھرپور موقع فراہم کریں گے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سن سکیں دیکھ سکیں اور قریب سے فرق سکیں کہ اسلام اس خوبصورت نظامی زندگی کا نام ہے اور پھر جب وہ آزادی چاہیں کچھ محنت کر کے تو پیسوں کے بدلے آزادی بھی ان کو دی جا سکتی ہے جس کو فقہ اختلاع میں مدبر غلام کہا مکاتب غلام کہا جاتا ہے تو غلامی کا تصور یہ ہے اسلام میں لیکن ان کے کانے ان کے پینے ان کے رہنے اور ان کے سہنے کے تمام ضروریات کا ویسے ہی خیال رکھا جائے گا جس طرح کہ امنی گھر کے, کے ایک فرقہ رکھا جاتا ہے تو اسلام میں غلامی کا تصور یہ ہے وہ نہیں ہے کہ جو ذہن میں آتے ہی زنجیریں اور لمبے لمبے رسیاں اور مار داڑ ذہن کے سامنے تصویر بن کر کے کڑی ہو جاتی ہے اور پھر لوگ یہ بھی کہیں جو غیر مسلم ہے کہ بھائی اسلام میں تو غلامی کا تصور ہے اور یہ تصور درست نہیں ہے تو اسلام میں غلامی کا تصور یہ اللہ کے بندوں کے لیے باعث راحت ہے اور باعث رحمت ہے اور باعث بچاؤ ہے جس کی صورت میں نے گزشتہ ابھی رض کی تو وہ جو بادشاہ تقسیم کریں اگر ان قیدیوں میں کچھ لوگ خواتین ہو تو بادشاہ جس جس کے حوالے کریں گے تو چونکہ بادشاہ ہی ان کا والی اور وارث ہے تو اس بادشاہ کا تقسیم کرنا اپنے مسلمان لوگوں میں ان کو اسی نظریے سے تعلیم اور تربیت کے نظریے سے اور خدمت کے نظریے سے گویا اس بادشاہ نے ان, ان قیدی خواتین کا ان لوگوں کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ جو ہے اس کو لونڈی کہا جاتا ہے اس سے اپنی بیوی کی طرح خواہشات اور حقوق زوجیت ادا کی جا سکتے ہیں تو اللہ تبارک کو بتانا کہ احساس ہے کہ اپنے ایسے لونڈیوں کے ساتھ اور اپنے منکوحہ بیویوں کے سوا تم کسی دوسرے طریقے سے اپنے خواہش کی تسکین کو نہیں کر سکتے ہو اگر کرو گے تو حد سے بڑھنے والے قرار دیے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک صفت ایمان والوں کی یہ بھی ہے کہ ولدین اور وہ لوگ امانات جو اپنے امانتوں سے اور رایت رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں کسی کے ساتھ وعدہ کرنا ضروری نہیں لیکن جب کر لیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے جیسے کہ قرآن مجید میں پہلے گزرا ہے وفو بال ان انہد کا نمس کہ جن جو کچھ تم نے واد کر رکھے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن تم سے ان وادوں کے پورا ہونے کے متعلق سوال کیا جائے گا اور حضور نبی کریم سر وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ایمان اللہ ایمان علی مل امانت لہوں کہ جو شخص امانت کا خیال نہ کرتا ہو بلکہ امانت میں بددیانتی کرتا ہو اس کا ایمان ایمان نہیں ہے اور ایمان کا تقاضہ تو یہ ہے کہ امانتوں کا خیال رکھا جائے اور ایک صفت کامیابیوں سے ہم کنار کرنے والے یا ہونے والے لوگوں کا یہ ہے وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں وہ یا اس رکوع میں نماز کا ذکر اور نماز کی تاکید یا نماز کی صفت اہل ایمان کا دو مرتبہ ذکر ہوا جس سے ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں <year> یہی لوگ ہیں وراثت پانے والے اللہ دینسوم فردوس وہ جو میرا پائیں گے جنت فردوس کے ہم اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ولقد خلقنا الانسان اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من من سما جتن پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کے بوم کی صورت میں فی قرور مکین ایک جمے ہوئے ٹکانے میں یعنی رہمر میں سما حلق پھر ہم نے بنایا اس, نطف، اس نطفے سے قطن جمع فخل اکن فتح پھر ہم نے بنایا اس جمع ہوئے خون سے گوشت بوٹی فخل اکن المضط پھر ہم نے بنایا اس بوٹی سے ہڈیاں فتح سلزوام الحمن پھر ہم نے پینایا ان ہڈیوں کے اوپر گوشت یعنی یہ انسانی تخلیق کے وہ ملب مختلف مراحل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اور آسان انداز میں بیان فرمائے خلقا آخر پھر ہم نے اٹھکڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں یعنی کیا صورت تھی اور کیا, کیا بنتے بنتے بنتے کیا شکل سامنے آ گئی فتح احسن خواہ بس بابرکت ہے وہ ذات اللہ کے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے ان بعد ذلك یتون پھر تم اس کے بعد اے انسانوں مروگے تبعثون پھر تم قیامت کے دن دوبارہ, دوبارہ کڑے کیے جاؤ گے ولقد خلقنا فوک سبع تراک اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر سات راستے یا سات آسمان وما کن عن الخلق خلق غافلین اور ہم اپنے خلقت سے اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں کون کہاں کیا کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک ہیں یہ ہمارے علم میں وَأَنزلنا مِنَ مَاعًا اور ہم نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بے قدر ایک اندازے سے اور وہ اندازہ بھی کیا خوب کہ قطروں کی صورت میں اللہ پانی نازل کرتا ہے اگر ایک پرنالیس کے طرح سے پانی آسمان سے نکلتا تو زمین کی ایک جگہ پہ جا کر کے وہ پانی لگتا اور وہاں پہ وہ ایک سوراخ ہی بنا دیتا۔ اللہ کے اشارے پاس اور پھر اس پانی کو ہم نے ٹھہرایا زمین میں وہ اور بے شک ہم اس پانی کے لے جائیں ختم کر دیں البتہ ہم اس پہ قادر ہے اللہ نے اس پانی کو زمین پر رکھنے کے لیے کیا زبردست نظام فریز کا بنا دیا ہے کہ بادلوں برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اس کو اللہ جمع کے رکھتا ہے اور ضرورت کے مطابق پھر ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جمائے ہوئے پانی کو اللہ زمین کے رگوں کے ذریعے پھولے زمین پر پلا دیتا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق اس کا دنیا کائنات میں رہنے والے انسان اس سے مستفید ہوتے رہے جناتی دن <خِلِدًا> پھر اگا دیے ہم نے تمہارے لیے اس سے باغ کھجور کے لگوں کی ہما فوا کے ہو کثیر اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے میم ہاتا اور انہی میں سے تم کافی بھی ہو یہ صرف خیالی بات نہیں ہے بلکہ سارے حقائف ہے وہ حجرت اور ایک وہ درخت تحرت جو نکلتی ہے کوئی سینا سے یعنی سینا پہاڑ سے تمبو تو بدر جو لے اگتا ہے تیل وہ صبح اور وہ سالن ہے روٹی کھانے والوں کے لیے کھانا کھانے والوں کے لیے یعنی زیتون کا درخت جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے کام آتا ہے اور بہت ملک کے لوگ اس کو بطور سالن کے استعمال کرتے ہیں اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہے اور خاص فضل اور شرف رکھتا ہے اس لیے سورہ تین میں اس کی قسم کائی گئی ہے جب علی دور کی طرف نسبت کرنا بھی اس کی فضیلت اور برکت ظاہر کرنے کے لیے ہے وہاں اس کی پیداوار بڑے کثرت سے ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ کے احشاد ہے وہ ان رکم فل انعام ربا اور تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی سامان عبرت ہے نسط حکم ہیں ہم تمہیں مما اس میں سے فی بتونہ جو ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے ہے وَلَكُمْ فِيهَا ہاں تمہارے لیے ان میں منافع اور کثیرتون بہت سارے فائدے ہیں اور میں نہ اور انہی میں سے تم کافی بھی ہو دودھ جو انسان کے لیے اللہ نے بطور غذا کے جانوروں کے پیٹ سے نکالا ہے اور وہ کئی گندگیوں کے درمیان سے ایسے گندگیاں کی جن کی بدبو بھی ہوتی ہے ان کا بد ذائقہ بھی ہے اور ان کی بدرنگ بھی ہے لیکن اور خون جسے نقصان دہ چیز بھی ہے لیکن ان سبوں کے درمیان سے انسان کے لیے ایک آب حیات کی طرح مناسب ترین غذا جو کہ آسانی سے نگلا بھی جا سکتا ہے ہضم بھی کیا جا سکتا ہے اور انسان کے لیے سب سے زیادہ قوت فراہم کرنے والا ہے والا ہے اللہ نے نکالا اس کو جس میں نہ رنگ ہے نہ بدبو ہے نہ اس کا ذائقہ بد ہے یا اللہ تبارک وطالعہ کے قدرت کا کمال ہے والد ہاں والد الفل کے اور ان جانوروں کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر تم سواریاں بھی کرتے پھرتے ہو یعنی انس اس نعمت کے علاوہ اس سے یہ بھی فائدہ اٹھاتے رہتے ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ہی لیے پیدا کی ہے اللہ کے ان نعمتوں اور ان احسانات کا جو اللہ نے مختلف مراحل پر انسانوں کے کیے ان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں اللہ حکموں کے حکموں کی پابندی کرے اسی میں اسی کا فائدہ ہے اور خود کو اور اپنے معمولات کو اللہ کے نافرمانیوں سے بچائے اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے ناراضگی پریشانیوں کی صورت میں سامنے آتی ہے وہ الرحمن الوانا أَفَلَا <تَتَّقُون> پارے سورہ المومنون کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ رکو جو کہ سورہ مومنون کی ابتدائی رکوتا دوسروں قوم مومن کامل کے سات صفق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی دی کہ جن پر دنیا اور آخرت کے کامیابی اور فلاح کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اوصاف کو گن گن کے بتانے سے یہ بات واضح فرمائی کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے اس کو اپنے معمولاتی زندگی میں ترکیحی بنیادوں پر ایمان کے بعد یہ سات اوصاف پیدا کرنے ہوں گے اللہ تبارک و وطالع کے مقرب بننے کے لیے اللہ تبارک و وطالعہ نے مختلف زمانوں میں اپنے پیغام کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انبیاء کے رام فرمائے اس رکھوں میں ایسے ہی ایک جلیل قدر پیغمبر حضرت نوح علیہ صلاح والسلام کا تذکرہ ہے لیکن اللہ کے اس دارے بندے کے پیارے پیغام جو کہ بندگان خدا کے نام اللہ کا خط تھا پیغام تھا اور مقصد بندوں کو اللہ کا مقرب اور اللہ کے رحمتوں کا مستحق بنانا تھا ان لوگوں نے اس پیغام پر نامناسب رویے کا اظہار کیا اور نتیجہ ان کے گناہوں کا عذاب کی صورت میں دنیا میں طوفان کی صورت میں ان پر ظاہر ہوا اور آخرت کے سزا اور عذاب اس کے علاوہ ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینا ہم نے بے جاتا علیہ السلام کو اللہ قومی ہی اس کے قوم کے طرف فقانہ پس انہوں نے کہا تھا میرے قوم اللہ کی بندگی کرو ماں غیرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں کیا بس تم تقوا اختیار کرو گے تو اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ایمان رکھنا یہ بنیادی اصل اور اصول ہے یہ شخص ہے جب تک اللہ اور اللہ کے وعدوں اور وحیدوں پر ایمان نہیں ہوگا تو انسان کے بظاہر کی ہوئی بنائیاں اس کے لیے اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکے گی اس لیے ہر زمانے کے پیغمبر نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اللہ پر اور اللہ کے باتوں پر ایمان رکھنے کی اور ایمان لانے کی ترغیب دی اور تاکید کی اور اس کے بعد پھر اعمال صالح کے طرف لوگوں کو رابط کیا تو اللہ تبارک وطالعہ کا احساس ہے فقال المل پس کہا ان کفار سردار نے اس قوم میں سے محاذ اللہ بشر مسلو یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی یعنی ہم نے اس کے بالادستی کو کیسے ہم قبول کر لیں جبکہ یہ تو ہمارے طرح کا ایک آدمی ہے یریدو چاہتا ہے تف اللہ علیکم یہ کہ تم پر اپنے فضیلت کو قائم کریں تم پہ اپنے برائی قائم کر دیں بلوشا اللہ لانزل اور اگر اللہ چاہتا یعنی ہمارا ہدایت تو وہ فرشتی کو نازل کر لیتا ماں سمینا بحادث جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ باتیں ہم نے نہیں سنی اپنے اباؤ اجداد کے اندر الاولین جو پہلے ہو گزرے ہیں یعنی ہم نے ایسے عجیب بات کبھی نہیں سنی کہ ایک ہمارے طرح کا معمول کا آدمی اللہ کا رسول بن جائے اور تمام دیوتاؤں کو ہٹا کر تنہا ایک اللہ کی حکومت منوا دے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا دماغ چل گیا ہے بلا سارے قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادوں کے خلاف ایسے بات زبان سے نکالنا جو شخص جو کوئی شخص باور میں کر سکے کھلا جنون نہیں تو اور کیا ہوگا بہتر ہے چند روز صبر کرو اور جنون کے دورے سے افاقہ ہونے دو اس کے بعد پھر ان کی حالت خود سدھر جائے گی یعنی یہ قوم کے نفرمان سرداروں نے اپنے متعلقین اور اپنے رایہ کی تسلی کے لیے اس طرح دلکش اور دل قسم کے باتیں کی تاکہ وہ ایمان کے لانے کے بجائے شکوق اور شبہات کے شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ کا اشار ہے انہو ان, لا رجلن کہ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک شخص ہے یہی جنتن کہ اس کو جنون ہو گیا ہے فتح بس بھی حد تہن سو دیکھتے رہو اس کا انتظار کرتے ایک مقررہ وقت تک حضرت نوح علیہ صلاحت والھے نو سو سال تک اپنے وقت کے لوگوں کو اللہ کے فرمانبرداری اور وحدانیت اور اللہ کے بالادستی کی کے قبولیت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔ لیکن آپ نے جب اپنے اتنے لمبے زندگی کے تجربے سے یہ یقینی طور پہ معلوم کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے قالا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب سرنی بما تذبون اے میرے رب تو مدد کر میرے کہ انہوں نے مجھ کو جکلا دیا ہے فاوخائنا الہی پر ہم نے وہی کی اتنوں کے طرف انسنا الفلک بآیدنا یہ کہ بنا دیجئے کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے ووحینا اور ہمارے حکم سے یعنی طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا فا اذا جہا عمرنا پر جب آجائے ہمارا حکم وفارت تن نور اور تن نور اولنے لگے تنور سے مراد روئے زمین کا سطح مرتفع مراد ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ بارش ہونا شروع ہو جائے اور زمین سے چشمے پڑیں کہ زمین کے سطح مرتفع سے بھی فوارے نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ قوم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے انجام سے ہمکنار ہونے والے ہیں تو اس دورانیے میں اللہ کا احاطہ فسل پرسوں بٹھا دے اس کشتی میں من کلو جینس میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ اپنے وہ اہل کا اور اپنے گھر کے لوگوں کو اللہ من القول منہم سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہمارے طرف سے بات طے ہو چکی ہے یہ قصہ پہلے سر وغیرہ میں گزر چکا ہے یعنی کافروں کے مت کرنا چاہے پھر وہ آپ کے کنبے کے لوگ ہوں یا پھر آپ کے مخالفین کے افراد میں سے اللہ کا اشار ہے ولا تو خاطب نہیں اور مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے جو ظالم ہیں ان مغر بے شک انہوں نے غرق ہونا ہے انتمم آگا اور جب چر چکے آپ اور جو تیرے ساتھ ہیں عدل فل کی کشتی پر فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْعَنَا مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ بس یوں دعا کیجئے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں نجات دی ایک ظالم قوم سے یعنی ہم کو ان سے ارادہ کر کے عذاب سے بچا لیا محفوظ اور معمون ہمیں کر لیا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا اور کہہ دیجئے کہ اے ہمارے رب ہمیں اتار دیجئے ایک برکت والی جگہ اتارنا وہ اور تو ہے خیر منظرین بہتر اتارنے والا یعنی کشتی میں اچھے آرام کے جگہ دے اور کشتی سے جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو ہر طرح اور ہر جگہ تیرے رحمت اور برکت ہمارے شامل حاضر ہے اللہ کا واقعہ میں بھی نشانی ہے وہ ان کن نازم اور بے شک ہم ہیں جانچنے والے یہ جی کون ان نشانیوں کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے کون نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ امر کے پہلے رکو میں ارشاد فرمایا ہے <تصیح> وَلَقَدْ <آیتن> فَحَلْ مِم <مددكِّل> کہ ہم نے گزشتہ واقعات کو بیان کر کے ان کے نمونے لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں کیا کوئی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے یعنی فرآ مجید میں اللہ نے گزشتہ انبیاء کرام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں یہ ماہر دلچسپی کے سامان کے طور پہ نہیں بلکہ سامان عبرت کے لیے کہ وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے خوبصورت طاقتور باصلاحیت لوگ تھے لیکن اگر ان کے وہ صلاحیتیں اور ان کی وہ خوبصورتیاں ان کے وہ طاقتیں ان کو بچا نہیں رکھی سکی امنہ کے عذاب سے تو وہ جو وجوہات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے بس ہم نے بھیجا ان میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول اور اس رسول نے یہ دعوتی انے بد یہ کہ اللہ کی بندگی کرو مالک من الہ غیر تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں افلات تقون کیا تم اس کا تقوی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے ہلاکت کے بعد پھر دوسری قوم کو اور اس کے رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام رام فرمائے جیسے کہ قوم عاد کی طرف اور قوم سمود کی طرف حضرت حد علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اللہ نے محبوظ فرمائے اور انہوں نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھی اور سب سے پہلے اس بات میں سر فرسی ہی تھی کہ سب سے پہلے اللہ کے بالادستی قبول العالمین أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأتلفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون اٹانو پار سرمن کے یہ تیسری رکوع ہے یہ رکو آیت نمبر تینتیس سے لے کر آیت نمبر اکون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس سے پہلے رکو میں ہر نوح علیہ و السلام کا قصہ ہدایت کے سلسلے میں ذکر کیا گیا تھا آگے دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال اختصار کے ساتھ بغیر نام متعین کیے اللہ تبارک تعالی نے ذکر کیا آثار اور علامات سے حضرت مفسرین نے فرمایا ہے کہ مراد ان امتوں سے آد یا سمود یا دونوں ہے آج کے طرف خرت خود علیہ سلاد کو بھیجا گیا تھا اور سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ و سلام تھے اس رقو میں ان قوموں کے ہلاکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور ان کے یہ ہلاکت ان کے پیغمبروں کے تعلیمات سے روگردانی کے کی وجہ سے ہوئی آزاد کی صورت میں ان کے بدعمالیوں کے نتیجے کی صورت میں سامنے آئی چنانچہ ان لوگوں نے پیغمبروں کے اللہ کے طرف دعوت پر جس رد عمل کا اظہار کیا اس کے بارے ارشادی برطلاح ہے وقال الملع اور کہا سرداروں نے من قومی دینا اس قوم میں سے جو جمن کرتے یعنی منکر قوم میں سے سرداروں نے کہا وہ قصب و اور وہ جو آخرت کے بھی جٹلانے والے تھے وہ اطرف نہ ہوں فی الحال دنیا اور ہم نے ان کو آرام دیا تھا دنیا زندگی میں یعنی ہم نے ان کی دنیوی زندگی آرامدہ بنا دیے تھے سامان معیشت اور سامان راحت ان کے پاس وافر مقدار میں تھا انہوں نے کہا ماہ اللہ بشور مسلکم اور کچھ نہیں مگر یہ ایک آدمی ہے تم جیسا یا عقل و کہتا ہے مما اس میں, سے جس میں سے تم کہتے ہو وہ یش بابو مما تشگون اور پیتا ہے جس پسند سے تم پیتے ہو یعنی یہ سارے ان معمولات کا اپنانے والا ہے اور ان معمولات کا رکھنے والا ہے جو معمولات تمہارے ہیں بظاہر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک سان انسانوں میں سے ایک کو پیغمبر بنا دیں اور باب دوسروں کو اللہ تبارک و تعالی ان کا احمد بنا دیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ناپسندیدہ اور ماکرانہ دل فریب اندازی گفتگو کی وضاحت فرماتے ہوئے اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں نے مزید کہا کےتا تم اور اگر تم لوگ چلنے لگے بشرم مصر اپنے جیسے ایک آدمی کی پیروی کرتے ہوئے تم ہو جاؤ گے بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والے انہیں یعنی اس سے بڑی خرابی اور ضدت کیا ہوگی کہ اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کو خواہ مخواہ مخدوم اور متاح کرا دیا جائے ساتھ ہی انہوں نے کہا آیا رکم کیا یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے انکم ازا متم یہ کہ جب تم مر جاؤ گے وکم تم تراب اور جب تم ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں انکم مخرجو یہ کہ تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا حی ہاتائے ہات الما توتون کہاں ہو سکتا ہے کہاں وہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یعنی اس قدر بحید، از ازاتر بات کہتا ہے کہ ہڈیوں کے ریز مٹی کے ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے بن کر اٹھیں گے جیسے محمد بات ماننے کو کون تیار ہوگا انہی اللہ حیا تو نمو تو اور کچھ نہیں مگر یہی دنیاوی زندگی کا جینا اور مرنا وہ منہ نو بے اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں ہے یعنی کہاں کی آخرت اور کہاں کا حساب اور کتاب ہم تو یہ جانے کہ یہ ایک دنیا کا سلسلہ ہے اور یہی ایک مرنا اور ایک جینا ہے جو سب کے آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے کوئی پیدا ہوا کوئی فنا ہو, ہو گیا آگے کچھ نہیں کسی بن اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد ہے جس نے باندھ رکھا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ کو اور مانا ہم اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں اس وقت کے پیغمبر نے کہا رب دن سرنی اے میرے رب میں نے مدد کر اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جکلا دیا ہے آخرت غمبر نے کفار کے طرف سے نعمید ہو کر یہ دعا کی قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب توڑی ہی دنوں میں لَيُصْبِحُنَّ نَا دِمِينَ البتہ صبح کے رے جائیں گے یہ پشتاتے ہوئے انہیں یعنی عذاب آیا چاہتا ہے جس کے بعد یہ پچھتائیں گے اور پچھتانا ان کو نفع نہیں دے گا اب وہ وقت آ پہنچا ایک حقیقی چیخنے ہم پھر ہم نے کر دیا ان کوڑا کو کرکٹ کے طرح فبلین سو دور ہو وہ قوم جو ظالم ہے انہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے اس سے یہ حضرت نوہل سلاۃ وسلام کے بعد قوم کا قصہ ہے جنہیں یعنی قوم سموج کا کہ وہ ایک زوردار چیخ کے ذریعے حالان کر دیے گئے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی دوسرے آیاتوں میں اس کی وضاحت ہے پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرون آخرین اور جماعتوں کو ما تصدم امت اجلا نہ آگے جا سکتی ہے کوئی امت کوئی قوم اپنے وعدے سے عما یستاخیم اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم کے لیے بحیثیت قوم جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس قوم نے اسی کے اندر رہنا ہے اس سے آگے نہ اپنے نافرمانیوں کے ذریعے بڑھ سکتے ہیں اور نہ نافرمان بن کر دنیا میں اپنی زندگیوں کو لمبا کر سکتے ہیں سما رسن رسولنا تتوا پھر ہم بیچتے رہے اپنے رسولوں کو لگاتار کلت اور رسول جب بھی پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول کب انہوں نے اس کو جٹلایا باب ہوں بادن پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے وہ جاننا اور کر ڈالا ہم نے ان لوگوں کو قصے اور کہانی انہیں رسولوں کا تانتا باندھ دیا یقین بادی دیگر پیغمبر ہم بیچتے رہے اور مقذبین میں بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے چلتا کرتے رہے ادھر پیغمبروں کے بحث کا اور ادھر ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگا دیا چنانچہ بہت قومیں ایسے تباہ و برباد کر دی گئی جن کی قصے اور کہانیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی آج ان کے داستانیں محل سامان عبرت کے لیے بڑی اور سنی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ارسلنا پھر ہم نے بیجا حضرت کو اور ان کے بئی حضرت ہارون کو بے اپنے وہ سلطان مبین اور کھلے دلیل فرعون فرعون ملئی اور ان کے سرداروں کی طرف تک بر پھر انہوں نے خود کو کالا سمجھا انہوں نے تکبر کیا وقان قومن عالین اور وہ لوگ کے بہت زیادہ خود کو بالا سمجھنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے وہ خود کو بالا سمجھ دیتے اور اسی وجہ سے انہوں نے غرور اور تکبر کیا اور غرور اور تکبر کے نشے میں ان کے دماغوں کو بالکل اس تکبر نے مختلف کر کے رکھ دیا تھا بالکل موتل اور معتوم کر کے رکھ دیا تھا فقالو پس انہوں نے کہا شرائی میں کیا ہم مانے اپنے طرح کے دو آدمیوں کو وہ قوم ہوما را عددون اور جن کی قوم ہمارے تابے دار ہے فقر زبو پھر انہوں نے جٹلایا ان دونوں پیغمبروں کو فقان و منہ لکین ہو, ہو وہ غالب ہونے والوں میں سے ہلاک ہونے والوں میں سے وہ نقد عطی نامو سل اور ہم نے دی تھی موسال صلاحت کو کتاب یعنی طورات لال لحمیہ تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرے اس سے احتیاط حاصل کرے وہ جہاں نبنا مریم و امہ اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور اس کے ماں کو ایک نشانی وہ آبئی اور ہم نے ان کو ٹکانا دیا ایک ٹھیلے پر ذات قرار جہاں تیرنے کا موقع اور صاف سترہ پانی موجود تھا شاید یہ وہی ٹیلا یا وہی اونچی زمین ہے جہاں حضرت سارے سلاد و سلاب پیدائش کے وقت حضرت مائی مریم تشریف رہتی تھی سورہ مریم کے حیرت میں ارشاد ہے کہ حضرت مائی مریم جب حضرت اشار علیہ و سلام کے پیدائش کے وقت تنہائی میں کجور کے درخت کے نیچے چلی گئی اور مستقبل میں وہ ان کے لان تان کو سوچتے ہوئے اس نے کہا کاش کہ میں مر چکی ہوتی اس دورانی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبری علیہ سلاۃ والسلام کو ان کے تسلی کے لیے محبوس فرمایا اور انہوں نے دھور کرے ہو کر آواز دی کہ غم نہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نیچے ایک صاف پانی کا نہر جاری کر دیا ہے اور یہ درخت جس کے نیچے آپ پیٹی بھی ہے آپ اس کو اپنے طرف سے ہلا اپنے طرف ہلائیں اس سے آپ پر در کھجورے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ کے ذات وہ ہے کہ جو وہ کارنامے سرانجام دے کہ جو کوئی دوسرا سرانجام نہ دے سکے جیسے کہ حضرت مائع مریم کے ہاں دن بیاہی کے باوجود اولاد کا پیدا ہونا اور حضرت سارے صلاح وسلام کا بچپن میں شیرخوارگی کے عالم میں باتیں کرنا یہ اللہ تبارک بتانا کی قدرت کے وہ نشانی کہ جس کو اس وقت کے لوگوں نے اپنے ہم کو سے الرحمن الرحیم یا من صالحا انی کا تعملون کا ملو میں پارے وارے سرحمون کے یہ چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر اٹھہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور آپ سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس خطاب میں سارے مسلمانوں کو تاکیر فرماتا ہے کچھ امور پر امن پیرا ہونے کے لیے چنانچہ اللہ تبارک و وطالعہ کا اشار ہے یا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ما ان محنت اور پاکیب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کیا ہے وامولو صالحہ اور نیک کا کرو انی بے ماتعمع نعلیم بے جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں لفظ طیبات یہ بات کے لوبھی معنی ہیں پاکیزہ اور نفیس چیزیں اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہے نہ وہ پاکیزہ ہے نہ اہل عقل کے لیے نفیس اور مرغوب ہے اس لیے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ اور نفیس ہے اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام امبیا علیہ سلاسلام کو اپنے اپنے وقت میں دو ہدایت دی گئی ایک یہ کہ گانا حلال اور پاکیزہ کھائے دوسری یہ کہ نیک اور صالح عمل کریں اور جب انبیاء علیہ سلاط و کو یہ خطاب کیا گیا ہے جن کو اللہ نے معصوم بطا کیا ہے تو ان کے امت کے لوگوں کے لیے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے اور اصل محصد بھی امتوں کو ہی اس حکم پہ چلانا ہے مفسرین کلام نے فرمایا ہے کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرح شرح ہے کہ حالات غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب غذا حالات ہوتی ہے تو نیک اعمال کے توفیق اللہ تبارک و وطالیہ کی طرف سے مل جاتی ہے اور جب غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں حدیث میں ہے کے بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پلاتے ہیں اور تیار ہوتا ہے اور حرام ہی کی ان کو غذا ملتی ہے فَأَنَّا لَهُ اب ان کے دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال کہنے کو بڑا دخل ہے جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا کی قبولیت کا بھی استقاف نہیں رہتا نیک اعمال کی وجہ سے اللہ بندے کے آخرت کو کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان اس نیک عمل کے دورانی میں رض حلال کا اہتمام کرتا ہو سناچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہی امت و کم امتم اور بے شک یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ہی ایک دین پر وہ انا رب فتقون اور میں ہوں تمہارا رب مجھ سے ڈرتے رہو اب وقت کے لوگوں نے پیغمبروں کے تعلیمات پر کسرت عمل کا اظہار کیا جو ماننے والے تھے ان کا یہ حال بنا کہ فتقطع امرهم بينهم زبرہ پھر پھوٹ ڈال کر لیا انہوں نے اپنا اپنا کام اپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے كل حزب بما لديهم فرخون ہر فرقه جو ان کے پاس ہے اس پر وہ شاداں ہیں خوشیاں منا رہی ہیں یعنی اس پیغمبر کو ماننے والے بھی آپس میں تفرقوں کے شکار ہو گئے۔ اور کسی نے پیغمبر کی کس طریقے کو پکڑا کسی نے دوسری طریقے کو پکڑا اور ہر ایک اپنے آپ کو مکمل پیغمبر کے تعلیمات پر عمل پیرا کہتا ہے اور دوسری کی تغذیب کرتے ہیں اللہ تبارک و اطادا کا شاد ہے فضر ہوں کی غم حد سو چھوڑ دے ان کو ان کے اس مدحوشی کے وقت میں کہ یہ اس میں ڈوبی رہے ایک وقت مقررہ تک ایاح سب کیا وہ خیال کرتے ہیں ان نمانوں میں بنی کہ جو ہم نے ان کو دی ہے مال اور اولاد اس کے ذریعے ہم ان کا مدد کر رہے ہیں نخارے فی الخیرات اور یہ کہ ہم پہنچا رہے ہیں ان کو بھلیاں بلہ یشعرون یہ بات نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ان بلینہ بے وہ لوگ من رب ہی مشفقون جو اپنے رب کے خوف کا اندیشہ رکھتے ہیں اللہ دینا بآیات رب یؤمنون اور وہ جو اپنے رب کے باتوں پر یقین کرتے ہیں هُم بِرَبِّهِمْ لَا <شُكُون> اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ودین مَا <آتَو> اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ ان کو دیا گیا یعنی اللہ کے دین میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ قدوب اور ان کے دل ڈر رہے ہوں رب راج <رَاجَهُون> جی انہوں نے اپنے رب کے طرف لوٹ کے جانا ہے اول ایک سور اونخواب یہی لوگ ہیں جو بلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں وہم ہم لہٰ اور وہ ان پر سب سے آگے پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجموعی پیغمبروں کے تعلیمات پر عمل پیرا ہی انسان کو قہمت کے دن کامیابیوں سے امکان کر سکتی ہے اور وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور عنایتوں کے مستحق ہیں ولا مقلف نسل وسوہا اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے گنجائش کے موافق والدینہ کی طب ویمت اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے سچ وہ نہیں ہوگا یعنی جو اعمال وہ کر رہے ہیں ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن وہ امان ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس میں جو کچھ درج کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے کیا ہے لہذا اسی کی بنیاد پر جب ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو وہ این انصاف ہوگا کوئی بھی انصافی اور ظلم نہیں بلغلوبی بلکہ ان کے دل مدہوشی میں ہے اس طرف سے من دون اور ان کے کچھ اور طرح کے امال بھی ہیں ہم لہٰون جسے وہ کر رہے ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ پیغمبروں کے کچھ تعلیمات کو انہوں نے اپنا لیا جو ان کے خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے ہوئے اور یہ اپنے خواہشوں کے شاہ پر آزادی کے ساتھ گامزن ہے وہ کہ جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کچھ اور طرح کے امان ہے جسے یہ کر رہے ہیں یعنی پوشیدگی میں بھی ان کے کچھ نافرمانیاں ہے حق کا ایز اخذ نمود یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان میں سے اسودہا لوگوں کو بالاضاب آفت میں ایزا ہوں گرون تب یہ چیخیں گے چلائیں گے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا لاتج ارون لو آج مت چلو ان کو منا لاتو سرون تم ہم سے چھوٹ کے نہ جا سکو گے اب کانت آیا تعلیم یقیناً میرے آیاتے جو تلاوت کی جاتی تم پر فکن تم آبک سن تو تم اپنے مستقبل تحجر اور راتوں کو قصے کہانیاں بیان کرتے ہوئے سامر سمیر رات کے قصوں کو کہا جاتا ہے اور تہجر کمانا ہے راتوں کو جاگنا تو عرب کے لوگوں میں یہ ایک صفت پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ دن بھر اپنے جانوروں کو مختلف علاقوں میں لے کے جاتے چرانے کے لیے اور راتوں کو جب وہ اکٹھے ہوتے تو تا دیر رات وہ جاگ رہتے اور قصے اور کہانیاں بیان کرتے تو یہ لوگ راتوں کو جاگتے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے اپنے تبصرے اور تیزیے دوسروں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا یہ طرز عمل بھی معلوم ہے افلم یدبر القولہ سو کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اس کلام میں ام جا احمد احم ال یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان سے پہلے ان کے باپ دادو کے پاس نہ آئی تھی. ہم لم یار رسول ہم کیا یہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو فهم من سو یہ فم اس, اس کا انکار کرتے ہیں انہیں خوب جانتے ہیں اس لیے کہ یہ انہی کے خاندان اور انہی کے علاقے میں رہنے والے انہی جیسا انسان بلکہ یہ تو ان کو خوب تر جانتے ہیں اس لیے کہ امانت دیانت شرافت اور اخلاق کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ مشہور اور معروف تھے اور سب ان کو پہچانتے اور جانتے تھے جنتم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا ہے کوئی بات نہیں بل ہم بالحق بلکہ ان کے پاس آیا ہے سچ وہ اکثر ہم بالحق اور ان میں سے اکثریت حق بات کو ناپسند کرتے ہیں تو اصل مسئلہ ناپسندیدگی کا ہے یہ باقی تو انہوں نے لاحث اور سابق کے ساتھ ملا دیے اور اگر حق ان کے خواہشوں کی پیروی کرتا تو آسمانوں اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا یعنی اگر اللہ اپنے دین کو نافرمانوں کے خواہش کے مطابق بنا کر کے نازل کرتا تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ اس کائنات میں اس کا ذریعہ ہے تاکہ لوگ ان پر عمل پیدا ہو کر کے فساد سے بچ جائیں اللہ کا ارشاد ہے بل آتے فہم ان فکر بلکہ ہمارے طرف سے پہنچائے گی ان کو خیخان نصیحت بس وہ لوگ اپنے اس خیخان نصیحت پر دھیان نہیں کرتے ہم تصرخ کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں ہر جن کچھ محصول کا جو رب کا خیر سو محصول دیر رب کا بہتر ہے وہ خیر اور وہ بہتر روزی عطا کرنے والا ہے یعنی ایسے بھی کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ان سے اس دین اسلام کے تبلیغ پر کچھ محصول کچھ تنخواہ وصول کر رہے ہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں وہ انت مستقیم اور بے شک آپ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف وہ ان البین اور بے شک بولو نبل جو آخرت کو نہیں مانتے البتہ وہ سیدھے راستے سے ٹھیڑے ہو گئے ہیں لحم نہ اور اگر ہم ان سے رحم کر دیں وہ کشفنا مادہ اور ہم ہٹا دیں ان پر سے اس تکلیف کو البتہ برابر رہیں گے یہ اپنے میں جس میں یہ گر گئے ہیں تو یہ لوگ پھر بھی اپنے اس نسرکشی اور نہ کے راستے پر گمزن رہیں گے وہ لغت احز اور ہم نے ان کو پکڑا تھا آزاد میں تو مستقان پھر وہ عاجز نہ کر سکے اپنے رب کو وہ ماں تو اور نہ انہوں نے اللہ کے سامنے آجز اختیار کی تو یہ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف کہ بدر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی نے ان بڑے بڑے سرداروں کا مواخذہ کیا مسلمانوں کے ذریعے تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے اس عذاب سے بچا نہ سکے چنانچہ ستر بڑے بڑے مردار اور اتنے ہی سات گرفتار ہو گئے اور جس کے جن کے غم میں یہ لوگ بڑے لمبے زمانے تک اپنے بالوں کو نوچتے رہے اور اپنے چہرے کو کھینچتے رہے اور نوحہ کرتے رہے لیکن ان کی وہ فریاد ان کے ان پیاروں کو ان کے ساتھ دوبارہ ملا نہ سکی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ غور کرتے ہیں کہ آخر کوئی تو ہے کہ جو ہم جیسے طاقتوروں کے گھر کو بھی جھکا سکتا ہے لیکن نہ تو وہ اللہ کے سامنے جھکیں اور نہ انہوں نے فرمامرداری اختیار کی خطہ عزا فتح علیہ بابن عذاب شدید یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر عذاب سخت کا دروازہ ازاوں کے ہی مبلسون تب یہ لوگ اس میں آس تھوڑ بیٹھ جائیں گے اس سے آخرت کے عذاب ہے کہ جب ان پر ایک ایسا عذاب آ جائے گا جس سے یہ لوگ مجموعی طور پہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیے جائیں گے تو کیا تب یہ لوگ حقیقت سے آشنائی اختیار کر لیں گے کہ ہاں اللہ ہے اور آپ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن اس وقت حقیقت سے شناسائی اور آپ کے رسالت کے تسلیم کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا داوانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین باللہ من بسم اللہ الرحمن اٹارو سورہ سورن کے یہ پانچ رقو ہے یہ رقو آیت نمبر اٹھتر سے لے کر آیت نمبر 93 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو اپنے نفسوں پر غور و فکر کرنے کا ترغیب دیتا ہے کہ ذرا اپنے وجود پہ غور کرو اور اپنے وجود کے اندر رکھے ہوئے اللہ کی نعمتوں اور صلاحیتوں کو دیکھو یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا ہے اور پھر اپنے سے باہر اس پھیلے ہوئے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان سے پوچھ کہ جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو یا جن کو تم اللہ کے برابر قابل تعظیم سمجھتے ہو کیا تمہارے یا تمہارے اس کائنات میں ان کا کوئی حصہ داری ہے جس کا انہوں نے دعوی کر رکھا ہو کہ یہ ہم نے کیا ناچی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ولوی اور اللہ وہ ذات ہے انشا اللہ کو جس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے کان یا قوت سماعت ول اور تمہارے آنکھیں یا قوت بسارت ول اور دل اور دماغ لیکن کلیل ما تشکرون تم میں بہت قلیل ہوئے وہ کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں یعنی حب کو مانتے ہیں وہ ولوی اور اللہ وہ ذات ہے ذرا کمفل عرود جس نے تمہیں پلا رکھا ہے زمین میں وہ الہ تشروم اور اسی کے طرف جمع ہو کر جاؤ وہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور نہ کا بدلہ مل جائے گا اس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا جس نے پلایا اسی کے لیے سب پیدا ہو سمیٹنا کیا مشکل ہے اللہ کا ارشاد ہے وہ ولدی اور اللہ وہی ہے یہ جو زندہ کرتا ہے وہ اور مارتا ہے وہ اور اسی کے اختیار میں ہے اختلاف اللیل اللہ رات اور دن کا بدلتا بدلتا رہنا افلا سو کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یہ اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دینا جس کے قبضے میں ہے اس کے قدرت عظیمہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے اور آنکھوں کے اگے سے ظلمت جہل کے پردے اٹھا دے جس کے بعد حقائق اشیاء ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائے تم پر جیسے کہ قیامت کے دن ہوگا فروغل یوم یہ صرف پرانی مجید کے دوسری جگہ میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے بل قانو بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں مثل ما قال البول مسل ان کے کہ جو ان سے پہلے پہلے کھے, پہلے کھے, کھے گئے ہیں انہیں جیسے ہی گزشتہ نافرمانوں نے پیغمبروں کے تعلیمات پر رویہ کا اظہار کیا اور پیغمبروں کے تعلیمات پر جس رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے بھی ویسے ہی بولی بھولنا شروع کی قالو یہ کہتے ہیں اظام متنا و کلنا تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی وضام اور ہڈیاں اینا لمب حسوم کیا پھر سے ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لقد و ادنا نخن و اباؤنا یقیناً وعدہ دیا جاتا رہا یہ ہم سے بھی اور ہمارے آباؤ و اجداد سے بھی من قبل پہلے سے اصرین نہیں ہے یہ مگر یہ قصے ہیں پرانے لوگوں کے عقل اور فہم کے بعد کچھ نہیں ہے محض پرانے لوگوں کے اندر تقریر کیے چلے جا رہے ہیں وہی دکیانوں سے شکوک پیش کرتے ہیں جو ان کے پیشرو کیا کرتے تھے انہیں مٹی میں مل کر اور ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے ایسے دور از عقل باتیں جو ہم کو سنائی جا رہی ہے پہلے ہمارے باب دادوں سے بھی کہی گئی تھی لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڑیوں کے ریزوں کو آدمی بنتے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہہ دیجئے لمن اور کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان کو تم تعلوم اگر تم جانتے ہو اللہ تبارک و دادا نے ان لوگوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو انہوں نے یہ کہہ کر کے دین اسلام سے روگردانی کی کہ بھئی ہم سے پہلوں سے بھی قیامت کے دن اور قیامت کے دن دوبارہ پہ زندہ ہونے کا وعدہ ہوتا رہا لیکن ایسا تو کوئی بات نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے قیامت ایک ہی مرتبہ آئے گا اور وہ ان پر بھی آئے گا کہ جو ان سے پہلے قومیں ہو گزری اور جن تک پیغمبروں نے اللہ کے بعد پہنچائی قیامت کے متعلق جو کچھ ان سے کہا گیا وہی کچھ ان سے بھی اللہ کا آخری رسول کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ان کے لیے ارادہ قیامت ہوگی اور ان کے لیے کوئی ارادہ قیامت آ جائے وہ آئے گا تو ایک ہی مرتبہ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمارے وجود جب ذروں میں اور ریزوں میں تبدیل ہو جائے گا پھر اسے کیسے کیا جائے گا اللہ نے یہاں اس کا جواب نہیں دیا دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کی ہے ایک اور انداز سے سمجھاتے ہوئے کہ ذرا اپنے تخلیق پہ پر غور کرو تمہیں بنایا کس چیز سے گیا ہے پانی کے ایک خطرے سے اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے پھر تمہارے یہ شکل اور صورت بنائی گئی کیا اس اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ تمہیں معدوم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احتجاج ہے کہ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی اس زمین کا مالک اور جو کچھ اس زمین میں ہے کون ہے سیقول مل ابو کہیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس لیے کہ اللہ کے سوا اس کائنات کے تخلیق کا کوئی دعوے ہوا ہی نہیں کل کہتی یہ افلا کر تم اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو کل کہہ دیجیے مرب مر الاد العشیم کہ کون ہے مالک سات و آسمان کا اور اس بڑے عرش کا سیقولون للہ تو وہ کہیں گے کہ ان سبوں کا مالک اللہ ہے کل کہہ دیجیے افلاتا بلون افلا کیا تم اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو یعنی اس کے حکم پر عمل بہر اختیار نہیں کرتے ہو کہ اتنا بڑا شہنشاہ تمہارے ان گستاخے اور نافرمانے پر تم کو آرام سے گھسیٹ سکتا ہے اور تم اس کے باوجود اس کے معاملات میں مستقل کا انتخاب کرتے ہو قل کہہ دیجیے من بھی ملکو تو کل شہن جس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی وہی بچا لیتا ہے ولا یجار اور اسے کوئی بچا نہیں سکتا ان کل تم تالمون اگر تم جانتے ہو سیقولون سکو ابو کہ اللہ ہی ہے قل کہہ دیجیے فانا تو فرون سو تم پر جادو کہاں سے آپ ہے کہ ان سارے حقائق کو دیکھ کر ماننے کے باوجود تم اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہو بل بالحق کوئی بات نہیں ہم نے ان کو پہنچا دی ہے سچ وہ ان نحم القاطب اور بے شک وہ لوگ غلطی غلط میں پڑے ہوئے ہیں مرتح اللہ والن اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ماں کا نہ ماہومن اللہ اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور علاح ہے اگر ایسی بات ہوتی خدا تب تو لے جاتا ہر الہ اس چیز کو جس کا وہ خالق ہے یعنی ہر خدا اپنا اپنا اپنے اپنے خدائی اور اپنے اپنے خلقت کو دوسری سے ارادہ کر لیتا اور ہر ایک اپنے اس مملوکہ کے اندر اور اپنے اس مخلوق کے اندر اپنے مرضی کے احکامات نافذ کرتا چلا جاتا تو اس طرح سے اس کائنات کا سارا نظام درہم فرہم ہو جاتا عَلَى بعض عَلَى اور البتہ ان میں سے ایک دوسری کے اوپر چڑھائی کرتا ایک دوسرے کو معذول کرنے کی کوشش کرتا لیکن الله اللہ عمایہ اللہ پاک ہے اس سے جو کچھ یہ لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بتل رہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے شریکت ہے ایسے کوئی بات نہیں الیمن غیری بشہادت وہی جاننے والا ہے چھپے اور کھلے باتوں کا فتعا علی اما سو وہ بلند تر ہے اس سے جو کچھ یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اؤذبی اجین من شر را پارے مومنون کے یہ چٹا اور آخری رکوع ہے یہ رکو آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 118 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں کچھ نصیحتوں اور تاکیدات کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کے امت کے لوگوں کو کی ہے کیونکہ گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے فیصلوں کے نفاذ معاملے میں مجبور نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہی سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہ اپنے فیصلوں کو اپنے اس کائنات میں اپنے مخلوق پر نافذ کر دے گا وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار اور یکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اپنے نافرمان بندوں کے بارے میں سزاؤں کی صورت میں رونما ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے اور یہ سزائیں کبھی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں یقینی ہے اس لیے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دعائیں تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے مسلمانوں کو کہ وہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے رہے مانگتے رہے کہ اے اللہ اگر ہماری موجودگی میں تیرے ان نافرمانوں پر تیرے طرف سے عذاب آ جائے تو اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتی ہے تو وہ عذاب صرف ان ظالموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر عالمگیر ہوتا ہے جس کی تفسیر اس رکو میں آگے آ رہی ہے نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشال ہے پور کہہ دیجیے رب اے میرے رب اما تری اگر تو دکھنے لگے مجھے ماں جو ان سے وعدہ ہوا ہے یعنی ان کے نافرمانی کی صورتوں پر قائم رہتے ہوئے تیرے طرف سے عذاب کا تو رب اے میرے رب فلاج علمی کر دیجیے مجھے قوم ظالمین ان گناہ لوگوں اللہ تبارک بطالا کی طرف سے چونکہ عذاب عدمگیر ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے یوں دعا کر لیا کریں علام کا اور بے شک ہم اس بات پر کہ تجھے دکھائیں مانا دم جو ہم نے ان سے وعدہ کر دیا ہے خاترون البتہ قابض ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمہ کا دعوت دیتا ہے کہ فابلیتی ہی احسن اب بری بات کے جواب میں وہ کہیے جو بہتر ہے نحن نہنعالم بما سفون ہم خوب جانتے ہیں جو وہ لوگ بتاتے ہیں یعنی آپ برائی کو بدائی کے ذریعے ظلم کو انصاف کے ذریعے اور بے رحمی کو رحم کے ذریعے دفع فرمائیں اس کا مقابلہ کریں یہ مکار میں اخلاق کے آدھا تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور جو مسلمانوں کے باہمی معاملات کے لیے ہمیشہ جاری ہے البتہ کفار اور مشرقین سے ان کے مظالم کے مقابلے میں عفو اور درگزر ہی کرتے رہنا چاہیے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن جب ان کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو پھر اللہ تعالی و تعالیٰ نے یہ ہاتھ کے احکامات نازل فرمائے پھر ان کے ان کے اس طرز عمل کا ویسے ہی جواب دیا جائے کہ جس سے وہ اپنے مظالم کو سمجھ سکے اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے وہ کل اور کہہ دیجیے رب بھی اے میرے رب آبی کا میں تیرا بنا چاہتا ہوں من نے حمزات شیاتین شیتان کے چھیڑ چھاڑ سے حمض کے معنی درخت دینے اور دبانے کے آتے ہیں اور پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ دعا اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع دعا ہے جو شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تاکہ ایسے غصے اور غیر اور غضب کی حالت میں جب کہ انسان کو اپنی نثر قابو نہیں رہتا اور اس میں حمز شیطان کا دخل ہو جاتا ہے اس سے محفوظ رہے اس کے علاوہ شیاتی اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا مجرب ہے حضرت خالد بن ولید ربی اللہ دادوں کو جب رات کے وقت نہیں نیند نہیں آتی تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ان کو اللہ کے رسول نے ان کے نماز کی پڑھنے کی ترقی فرمائی کہ وہ یہ پڑھ لیا کریں انہوں نے پڑھا تو ان کی یہ شکایت جاتی رہی اور وہ دعا یہ ہے یہ صحیح احادیث میں آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ مت من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وَأَنْ يَحْضُرُونَ اَنْ يَحْضُرُونَ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا تسکین فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اور اے اللہ میں تیرے پناہ ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے خطاج موت یہاں تک جب پہنچی ان نافرمانوں میں سے کسی کو موت کالا فطر وہ کہتا ہے رب کہ میرا رب مجھے پھر بیچ دو لعلی شاید کہ میں آمد صالحاً فی ما ترکت اچھے کام کروں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا یعنی دنیا میں زندگی کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا یعنی اپنے یعنی آپ ان کفار کے برائیوں کو اچھی طریقے سے دفاع کرتے رہیں اور جو باتیں یہ بناتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیجیے یہاں تک کہ ان میں سے بازوں کو موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور نظر کے حالت میں عذاب کا معائنہ کر کے وہ پچھتانا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت تمنائیں کرتے ہیں اور کریں گے کہ اے پرورتگار قبر کی طرف لے جانے کے بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دو تاکہ گزشتہ زندگی میں جو کوتاہیاں ہم نے کی ہے یا ہم سے سرزد ہوئی ہے اب نیک عمل سے ان کے تلافی کر سکیں آئندہ ہم ایسے خطائیں ہرگز نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وہ قبل کے دوسرے رقم کہ اللہ کی دی ہوئی مان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے جب تمہیں موت آئے اور پھر تم یوں تمنا کرنے لگ جاؤ کہ اللہ تم مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ اس محلت سے فائدہ اٹھا کر میں تیرے راستے میں تیرے رضا کے کی حصول کے لیے خرچ کروں اور تیرے راستے میں خرچ کرنے سے میں صالحین میں شامل ہو جاؤں اللہ تبارک وطالعہ کا احساس ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا انہیں کڑی متن ہوا بے شک یہ بات ہے کہ یہ اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں یعنی وقت وقت موت آ جانے کے بعد اس کام کے لیے ہرگز واپس نہیں کیا جا سکتا اور بالفرز واپس کر دیا جائے تو ہرگز نئے کام یہ نہ کریں گے وہی شرارتیں پھر ان کو سوجیں گی جو جیسے کہ سورہ انعام کے تیسری رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلو ردو کا فرض کریں اگر ان کو دنیا میں پھر سے لٹا دیے جائے جی زندگی پھر ان کو ادا کر دی جائے تو دنیا میں آ کر کے یہ پھر پہلے ہی والے طریقوں پہ چلیں گے اور یہ موت کے ان لمحات کو خیال یا تصور کہہ کر کے اس سے نظر انداز کر دیں گے اللہ کا احساس ہے اوم بھر زخل اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک کہ جس دن انہیں اٹھایا جائے گا یعنی ابھی کیا دیکھا ہے موت ہی سے اس قدر گھبرا گئے ہیں اگے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ میں بندہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی وہاں عذاب آخرت کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت کے دن بڑا چکھایا جائے گا اللہ کا ارشاد ہے فیضان بس جب پونک ماریں گے سور میں فلا انصاب بینہم پھر ان کے درمیان نہ خرابتی رہیں گی یوم اس دن والا اور نہ ایک دوسروں سے سوال کر سکیں گے ایک دوسروں سے حالت ہے کہ قیامت کے دن شروع ہوتے ہی ان کے آپس کے نسبتے جو انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے آپس میں قائم کر رکھی تھی دوستی کے اور تعلقات کے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے بلکہ نسبتی تو کیا یہ ایک دوسروں سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکیں گے کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے عالم برزخ کے بعد قیامت کی گری دوسری مرتبہ سور, سور پہنچنے کے بعد تمام مخلوق کو ایک میدان میں لاکڑا کر دیا جائے گا اور اس وقت ہر شخص اپنے فکر میں مشغول ہوگا اولاد ماں باپ سے بھائی بھائی سے اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھے گا ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے کوئی کسی سے کوئی بات نہیں پوچھے گا ارشاد شادی بڑی تعالیٰ ہے یوم المرء من اخی و ام ہی و ابھی سورہ ابسا رکو نمبر ایک اس کے بعد دوسری وقت میں ممکن ہے کہ بعض برابتوں سے کچھ نفع پہنچ جائیں جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچان ہیں تبادریت الحق نبیم کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ پر ایمان رکھے رہیں اور اس کے بعد ان کے اولاد بھی ایمان کے ساتھ اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے رہیں تو ہم آخرت میں ان کے اولاد کو اور ان کے اہل خانوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے التنا منشی اور ہم ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے کے دش میں بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسبتیں اور سارے رشتے اور تعلقات منقطع ہو جائیں گے یعنی کام نہ آئیں گے اللہ نسبی بجز میرے نصب اور میرے سسرال رشتوں اس ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے تعلقات ان عموم سے مستثنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن سبازین ہوں سو جس کے باری ہوئی امال کے وزن هم سو وہی لوگ ہیں کامیابیوں سے ہمکنات ہونے والے خفتما واضین ہوں اور جس کے ہلکی نکلی اعمال کا وزن فلاً خوصر ہوم بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈالا کہ جہنم خالدون اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ انشاء اللہ آئے گا سورہ زمر وغیرہ میں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا تو جہنم میں پہلے جانے والے بعد میں آنے والوں پہ لانت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے اور اسی طریقے سے گناگار جو ہے وہ شیطان سے باتیں کریں گے شیطان گناگاروں سے باتیں کریں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسروں کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسروں سے باتیں بھی کریں گے جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ نہایتوں میں فرمایا کہ وہ ایک دوسروں سے کوئی بات بھی نہیں پوچھ سکیں گے کوئی سوال نہیں کریں گے تو مفصرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ روز محشر کے مختلف درجے ہیں اور مختلف حالتیں ہیں ابتدائی حالت تو وہ ہوں گے کہ جس میں قیامت کے ہوناکیوں کے وجہ سے ہر انسان دوسروں سے مستغنی دکھائی دے گا بلکہ ایک دوسروں سے بھاگتا رہے گا جیسے کہ نایات میں لیکن آگے کچھ ایسے مراحل آئیں گے کہ اللہ ان کے تسلی کے لیے ان کو آپس میں گفتگو کرنے کا اجازت اور مواقع آتا فرما گا جس میں وہ ایک دوسروں سے سوال اور جواب کر کے ایک دوسروں کو اچھی طریقے سے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے جیسے کہ جب گلاگا شیتران سے کہیں گے کہ بھائی دونوں دنیا میں ہمیں گمراہ کیا اب ہمیں اس مصیبت سے نکال تو وہ کہے جا کہ ایک طرف تمہارے سامنے اللہ کے واضح احکامات اور دوسری طرف میرے طرف سے صرف وسوسیں تھے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے شعور و افریقہ میں عطا فرمایا تھا تو تم ان واضح احکامات کو چھوڑ کر محض میرے دلوں کی طرف اندر ڈالے ہوئے وسواسوں کی پیروی تم لوگوں نے کیوں کی آج فلاں آج تم مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو تو یہ آخرت کے مختلف حالات ہوں گے اور کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ جن حالات سے گزرتے ہوئے کوئی انسان دوسرے سے بات نہیں کر سکے گا لیکن کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ جہاں مجرم بے ایک دوسروں سے بات کریں گے اللہ تبارک اشارت و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب مجرموں کو جن کے اعمال حسانہ کا وزن نہیں رہے گا اور وہ اعمال حسنا کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار دیے جائیں گے تو تنفخ جہنم میں ڈالنے کے ساتھ ہی ان کے چہروں کو اور جلوس دے گی جی وہ فی ہر کا جہن اور وہ اس میں بدشکل ہو کے رہ جائیں گے کا اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بڑے بڑے دانت ہو اوپر کی ہونٹ اس کی چوٹی ہو نیچے کی ہونٹ اس کے نیچے کی طرف موٹائی کی وجہ سے ڈٹکی ہوئی ہو اور جب وہ منہ بند کرنا چاہے تو اس کا منہ بن ہی نہ ہوتا ہو ایسے بدسورت اس شخص کو عربی زبان میں کالح کہا جاتا ہے تو جہنمیوں کے جو صورتیں آخرت میں بنائی لی جائے گی جہنم کے اندر وہ ایسی بچکل ہوگی کہ ان کو دیکھ کر بھی انسان کو ڈر اور خوف لگ رہا ہوگا اللہ ان سے کہے گا علم تکن آیا تتر علیکم فکن تم بہاد کیا تم کو سنائی نہ ہمارے آیاتیں پھر تم ان کو جھٹلا دیتے بہت کہیں گے وہ لوگ رب نئے ہمارے رب غلط آلے نہ شکوت نہ غالب آگے وقن نہ قومن اور ہم گمراہ کون تھے اب وہاں اقرار کریں گے رب اے ہمارے رب اخرا منہا ہمیں یہاں سے نکال دیجیے فرن ادنا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر اگر ہم یہی کریں تب تو ہم بڑے ظالم ہوں گے یعنی اعتراف کریں گے کہ بشک ہماری بدبختی بختی نے دھکا دیا جو دی راستے سے گمراہ کر کے ہمیں اس ابدی ہلاکت کے گڑے میں گرا گئے اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اے ذرا کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے اور اگر کیا تو گناگار قرار پائے ہمیں دیا جائے اور پھر جو سزا مناسب وہ ہمیں دی جائے اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے اللہ تبارک و وطالعہ فرمائے گا جاؤ یہاں سے اور پڑے رہو اس میں اور مجھ سے کوئی بات مت کرو یعنی اب بات ایسے نامناسب کرنے کی موقع نہیں رہا اور نہ اس بات کا کوئی فائدہ اب اس کی سزا بکتو آسان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد پھر ان کی فریاد منقطع ہو جائے گی روایت میں آتا ہے کہ یہ آخری بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی وہ فار سے کریں گے جب وہ ان کے سامنے اپنے فریاد کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بیج فریات کے جواب میں یہی ارشاد فرمائیں گے کہ حسن رحمت اللہ نے فرمایا کہ اہل جہنم کا یہ آخری کدام ہوگا جس کے بعد میں حکم ہو جائے گا کہ ہم سے کدام مت کرو اور پھر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور بہت وغیرہ نے محمد بنکاب کے روی سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں علیہ جہنم کے پانچ درخواستیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے چار کا جواب دیا گیا اور پانچویں کے حکم میں جواب ہوگا پانچویں کے سوال کے جواب میں حکم ہوگا تکلمون مجھ سے اس بارے بات مت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نحو کا نہ فریقم نہ عبادی بے شکتا ایک جماعت میرے بندوں کا یقول نہ جو کہا کرتے تھے ربا نہ آمن رب ہم ایمان لائے ہیں فرفرلنا سو ہمیں معاف کیجیے ورحم نہ اور ہم پہ رحم کیجیے وہ تخیر الرحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے فتح خز تم سو تم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا حتہ ان سوکم ذکری یہاں تک کہ تمہارے ان کے اس مذاق بنانے نے میرے یاد سے تمہیں بلا دیا وکم تم منہم تم ان سے تص حکومت کرتے یعنی دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے اگے دعا اور استغفار کرتے تو تم کو ہنسی سوچتی تھی اس قدر مذاق کرتے تھے کہ ان نیک خصلتوں کا اتنا شدید مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی تمہارے لیے بد دعائیں پیدا ہو جاتی تھی این جدم الوماسوارو بے شک میں نے ان کو بدلہ دیا آج کے دن ان کے صبروں کا انفاظن یہ کہ وہ ہمیشہ کامیابیوں سے ہم کنار ہونے والے ہیں کالا فرمایا کم لبست کتنے رہے ہو زمین میں فارو کہ وہ لبسنا یومن او بابا یومن ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ فص ال پوچھ لو वालों والوں سے یعنی جو ٹھیک طریقے سے گنتی کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ دنیا میں کتنے رہے ہو کہ فرمائے گا اللہ بس اللہ کلیلن نہیں رہے ہو مگر بہت توڑے لو انکم کنتم تم تالمون کا شہ تم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہوتے افحاسب تم سو کیا خیال رکھا تم نے انما یہ ان خلق نہ بنایا یوں ہی بغیر کسی مقصد کے وہتر جاؤن اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے یا تمہیں ہمارے طرف پھیر کے نہیں لایا جائے گا یعنی تمہارا یہ خیال تھا فتح اللہ الحق سو بہت اونچا اوپر ہے وہ اللہ جو بادشاہ بر حق ہے یعنی وہ بادشاہ برحق اور خالق کائنات بلا اپنے قیمتی وقت کو ابس کاموں میں صرف کر سکتا ہے لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الا و مگر وہی رب العرش ریم جو عزت والے عرش کا تخت کا رب ہے اور میں یہ اور جو بھی پکار اللہ کے سوا کسی دوسری کو لا لرحان لہ بھی جس کے پکارنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کے اس شرک کاما حساب ربی ہی سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا ان نافرون بے شک بافروں کو کامیابیوں سے ہم کنار نہیں ہونے دیتا یعنی وہاں حساب ہو کر مقدار جرم کے موافق ان کو سزا دی جائے گی ربرحم و رحمین اور آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے رب ماں فرما دیں، رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے یعنی ہمارے گوتاہیوں, کو گوتاہیوں سے درگزر فرما اور اپنے رحمت سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی اور اپنے رحمت بے نہایت کے سامنے کوئی مشکل تیرے لیے نہیں ہے رب کریم اپنے رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما دے دین یہاں پہ سورہ مومنون اپنے کو پہنچا